اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلی اللہ محمد محمد پاک مسئلہ کہ باقی سکنے میں مجھے تمام خاران آرامی کو شمس عرض کرتے ہیں شکل ہوا تھا در سلسلہ درس در باب و درس نمبر پچیس باب و سلاد نمبر اڑتالیس میں چوتھا پیراگراف ہے